فلاں تت طبی الحوا فسنا تم پیروی کرو خواہشات کے معلوم ہوا کہ ہر صحیح شہادت کے مخالف جو بات آئے گی نا وہ خواہش سے آئے گی وہ خواہش کے اندر جو کچھ بھی آئے گا اس کو آپ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں وہ خاندان کے خواہش کے بات ہو سکتی ہے مجلس کے خواہش کے بات ہو سکتی ہے رشتہ داروں کے خواہش یہ سارے خواہشات فرمایا فلاں تت طبی الحما انتا نہ تم پیروی کرنا خواہشات کے یہ کہ تم عدل کرو مانا تمہارے عدل سے رکاوٹ تمہارے خواہش نہ بنے وہ ان تلب اور اگر تم مر جاؤ موڑو تم اپنے زبان کو یا تم اعراض کرو زبان کو موڑنا یعنی شہادت میں ایسے جملے استعمال کرنا کہ اس سے اس شہادت کے اندر فرق آ جائے حق اور باطل میں تمیز نہ ہو سکے یا تمہارے اس جملوں سے کسی کی حق تلفی ہو جائے فرمایا کہ ایسا مت کرو تلب اللہ کا نبی ماتا اگر تم موڑو اپنے زبان کو یا تم اس شہادت دینے سے اعراض کر لو تو اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کا نبی ماتا ملو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار تم نے شہادت اللہ کے لیے دینی ہے اور یہ معاشرے کا وہ عمل ہے حقوق العباد میں کہ اس پر معاشرہ جو ہے قائم ہے بہت سارے فسادات کا خاتمہ یہاں سے ہوتا ہے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اگر شہادت معاشرے کے اندر صحیح ہو جگہ ختم ہو جاتے ہیں شہادت کے غلط ہونے کی وجہ ہو سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں فساد کی بنیادیں رکھ دی جاتی ہیں کتنے لوگ آپس میں لڑتے ہیں بڑے بڑے خاندان اس کی بنیادی وجہ شہادت کی ابتدا سے ہوتا ہے کوئی کسی کے خلاف غلط شہادت دے دیتے اور بس وہ فساد لڑائی شروع ہو جاتی ہے جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر والکتاب کتاب جی اور اس کتاب کے ساتھ انزل من قبلو جو نازل کی ہے اس سے پہلے وہ میب اللہ ہیں جس نے کبر کی اللہ کے ساتھ وہ ملائکتی ہیں وہ کتبی ہیں ہی فرشتوں کے ساتھ کتابوں اور, اور کے کے گمراہ ہو گیا دور کا گمراہ ایسے گمراہی میں چلا گیا کہ وہ بہت دور کی گمراہی ہے فرمائے ایمان والو آ ایمان لے قرآن کریم میں یہ خطاب بعض اوقات منافقین سے ہوا ہے بعض اوقات فاسق مسلمانوں سے ہوا ہے بعض اوقات اہل کتاب سے ہوا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان کو درست کرو منافقین سے ہوا ہے تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایمان کو خالص کرو عام مسلمانوں سے ہوا ہے ایمان کا تمہارا دعویٰ ہے اب اس اسمان کو مضبوط کرو ایمان کا تمہارا دعویٰ ہے اس ایمان کے اندر ایمان کے متضاد چیزیں ہیں مخالف اس کو ہٹاؤ پھر حجور کو ہٹاؤ تو فرما ایمان لے آؤ پھر ایمانیات ذکر کی ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان قرآن پر ایمان سابقہ کتابوں پر ایمان اور پھر اس کے اسباب اس ایمان کے متضاد چیزوں کا ذکر کیا جو ان ایمانیات کو برباد کرے اور وہ کیا ہیں اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر کفر تو یہ کفر تمہارے ایمان کو زائل کرے گا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جس نے بھی ایسا کیا فقد اللہ دلالم بائی رام یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا اس کی گمراہی انتہائی درجے کی ہے معنی یہ کہ یہ وہ کام ہے اس میں سے ایک کام کا کفر کرنا سب کا کفر کے مطلع ہو جائے گا ساری ایمانیت تباہ ہو جائیں گے ان اللہذین آبی شک بولو آمنو جو ایمان لائے ثمہ کبرو پھر انہوں نے کفر کے ثمہ آمنو پھر ایمان لائے ثمہ کبرو پھر کفر کیا ثم مزدادو پھر زیادہ ہو گئے کفران کفر میں لم یکن اللہ نیہ اللہ تعالیٰ لیغفر لہم کہ ماں کرے ان کو وَلَا لِعَد اور نہ ان کو رستہ دکھائے ہدایت کا جب یہ لوگ اللہ کے دین سے منہ پیر لیتے ہیں اللہ تعالی پھر ان کے دلوں کو ٹھیڑا کر دیتے ہیں جیسے فرمایا فلم اللہ جب انہوں نے حق سے روگردانی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھڑا کر دیا وہ نقل و اف عدتہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین پھر ان کے دلوں کو انکار کرنے کی وجہ سے محروم کر دیتے حق سے پھر حق نہیں مانتے تو فرمایا کہ ایمان لانا پھر کفر کرنا پھر کفر میں بڑھتے چلے جانا ایمان کی طرف پلٹنے کے بعد پھر ایمان کو چھوڑ دینا یہ بار بار مرتد ہو جانے کی بات ہے ایمان لانا پھر ایمان چھوڑنا پھر مرتد ہونا پھر ایمان لانا <خخ> فرمایا اس کے لیے یہ تو تباہی کا سبب ہے یہ تو ہلاکت کا سبب ہے اور اس طریقہ کرنے سے اس کا دل برباد ہو جائے گا پھر اس کے دل میں ایمان لانے کا رستہ بند ہو جائے گا تو لم یقال سبیلا پھر اللہ تعالیٰ کو ہدایت کا رستہ نہیں دیتا ہے اس کے دل کی خرابی کی وجہ سے اس نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے بشرل المنافقین بشارت دو منافقین کو یقیناً ان کے لئے عذاب دردناک ہے یہ جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بشارت تحب اس میں حالانکہ کوئی خوشخبری نہیں ہوتے ہیں بلکہ تو وعید کے خبر ہے خبر جس طرح لوگ کسی کو کہتے چلو مزے کرو اب وہ مزے کرو تو نہیں ہوتے انتظار کر رہے ہیں نا وہ ہو گیا اب چلو مزے کرو مانا اس کو ذلیل کرنے کے لیے پر اللہ تعالیٰ منافقین کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ ذلت ہے تمہارے لیے اللہ دینا بولو گے تخلہ جو پکڑتے ہیں کافروں کو دوست مندون علم و منان والوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ایب کیا وہ تلاش کرتے ہیں اس کے پاس عزت ان کے پاس وہ تلاشی عزت ہیں ہے جمع فقین ساری عزت اللہ کے پاس ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے جیسے سورت منافقون نے فرمایا وَلِلَّهِ وَلَكِنَّ عزت اللہ اس رسول، امان والوں کے لیے ہے لیکن منافق عزت کو نہیں جانتے یہاں منافقین کی احوال کہ یہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کیوں کرتے ہیں ان کے ہاں عزت تاراش کرتے ہیں اللہ فرماتے وہاں عزت نہیں ہے وہ تو اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں شرپسند لوگ ہیں اللہ کے نزدیک شریر لوگ ہیں ان کے ہاں عزت کا ہے عزت تو ایمان والوں کو اللہ نے دیا ہے فرمایا وقت نسل یقیناً نازل کیا تم پر فل کتاب ایک کتاب میں ان اداسہ میں تم یہ جب کہ تم سنو آیات اللہ اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے یو فر و بہاں قفر کیا جائے ان کے جب تم سن رہے ہو کہ کفر کیا جا رہا ہو اللہ کے, کے ساتھ بِهَا مزاق کیا جا رہا فلاں بیٹھو تم ماہ ان لوگوں کے ساتھ حدیث یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اور باتوں میں ان کم یقین تم ادم مسلو اس وقت ان، ان کے ساتھ ہوں گے ان کے جیسے ہوں گے ان یقنن اللہ تعالیٰ جانو اور اور جمع کرنے والا سب تعالی تربیت دیتا ہے ایمان والوں کو جب اللہ کے نافرمانی کے مجالس ہو ڈول ہے سرود ہے گانے ہیں چرس ہے ہیرون ہے شرک ہے اور سی میلے ہیں اس میں مت شریک ہونا گناہ کے مجالس میں شریک مت ہونا اللہ کی بغاوت کے جلسے ہیں جہریت کے جلسے ہیں قومیت کے جلسے ہیں اور جمہوریت کے جلسے ہیں اللہ کی بغاوت کے تمام مجلس ہیں اور ان میں شریک مت ہو جاؤ اس لیے کہ ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہو رہا ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ استحضا اس کی مختلف شکلیں ہیں نا ایسا تو منافقین کبھی نہیں کریں گے کہ وہ کسی آیات کو اٹھا لیں گے اور اس کے پاس اس کو ہاتھ میں لے کر گومیں گے اور اس کے مذاق اڑائیں گے وہ تو مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو سزا مل جائے گی لیکن آیاتوں کے ساتھ استحزا اس کے خلاف باتیں کرنا اب جیسے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف اتنا استحضاء کیا جاتا ہے اتنا مذاق کیا جاتا ہے جو کہ حد سے بڑھ کر ہے جمہوریت یہ قرآن اور حدیث کا استحضا ہے اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کی بجائے یہود نسارہ کا بنا ہوا قانون نافذ کرنا یہ قرآن کا استحض ہے لیکن ایسے صورت میں ہے کہ اب جو لوگ ان کے مجلس میں شریک ہوتے ہیں میں شریک ہوتے ہیں سینیٹ میں شریک ہوتے ہیں وہ قومی ہو یا صوبائی ہو اس میں باقاعدہ اللہ کی کتاب کے ساتھ استجاع ہوتا ہے کیوں قانون بنایا جاتا ہے یہ قرآن کا استجاع ہے انسان قانون بناتا ہے انسان حلال کرتا ہے کو، حرام کو آرام کو حلال کرتے ہیں انسان لوگوں کے اوپر ایسے قانون جاری کرتا ہے جو قرآن کے ساتھ استحزا ہے تو شریعت نے کہا ایسے مجلس میں تمہارا بیٹھنا جائز نہیں ہے وہاں نہ بیٹھو اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے اس وقت تم ان جیسے ہوں گے ناچنے والے ہیں تو تم بھی میں سے ہو شرابی ہیں تو تم بھی شرابی ہو ایرونی چرسی ہیں تو تم بھی ایرونی چرسی ہو وہ کسی اور گناہ کے مرتکب ہیں تو تم بھی اس کے ساتھ شمار ہو پھر اللہ رب العالمین نے منافق اور کافر کا نتیجہ بیان کیا کہ ان دونوں کا نتیجہ ایک ہے ان اللہ والکافرین فی جہنم فکین یقینا اللہ تعالی جمع کرنے والا منافقین اور کافروں کو اکٹھا جہنم میں دونوں جائیں گے اکٹھا ہے یہ اللہ دینا بولو سنا جو انتظار کرتے ہیں بے تمہارے تمہارے بارے میں وہ منتظر ہے ان کا نلفت اگر ہے تمہاری کامیابی مین اللہ, اللہ کے طرف سے نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر و نمنا حکم کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مننا ایمان والوں سے فلاح فصل تعالیٰ و فیصلہ کرے گا کوئی غلبہ ابھی سیات میں منفقین کے وہ صفت یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب ایمان والے غالب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہم تو مسلمان بہانے کرتے ہیں ہم نہیں گئے جہاد میں تو ہمارے عذر ہیں دیکھو جو ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا فلاں کو میں نے یہ بولا فلاں کو یہ بولا ہم تو چاہتے تھے کہ ہم چلے جائیں تمہارے ساتھ لیکن یہ عذر آیا وہ عذر آیا اور جب کافر غالب ہو جائے اس کو اللہ رب العالمین نے حصہ کہا حصہ نصیب کہ کافروں کو بھی بعض اوقات کچھ غلبہ حاصل ہو سکتا ہے مستقل غلبہ اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے عارضی غلبہ ہوتا ہے تو فرما ایسی صورت میں پھر یہ کیا کہتے ہیں علیکم کیا ہم تمہارے پر غالب نہیں آئے تھے من ہم نے تم کو نہیں بچایا تھا ایمان والوں سے اگر ہم تمہارا دفاع نہ کرتے تو ایمان والے تو تم کو کچل ڈالتے لیکن ہم نے تمہارا دفاع کیا ہم نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہم نے مسلمانوں کو تم سے لشکر کو مور دیا اس لیے ہم نے تم کو بچایا دوسرا مانا یہ اگر ہم بھی اس لڑائی میں جس میں تمہارے اوپر مسلمان غالب آ گئے تھے اگر ہم بھی شریک ہو جاتے ان کے طرف سے تو تمہارا کیا بنتا یہ تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تب بھی وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے تو اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے پھر تو تمہاری بہت بڑا نقصان تھا لہذا ہمارا الگ تلگ رہ جانا یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اس لیے اب ہمارے ساتھ تم اچھا تعاون کرو ہمارے ساتھ جو ہے معاملات اچھے رکھو اس لیے کہ ہم تمہارے دوست ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان بدبختوں کی عالم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم خبر دی ہے وہ خبر کیا ہے جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے سی مسلم بخاری اور دوسری کتابوں میں وہ روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت پر غیروں کو مسلط نہ کرنا کہ میری امت کی قوت اور طاقت کو کچل ڈالے اور ان کو تیس نحس کر دے میری دعا کو اللہ نے قبول کیا یہاں اس کا ذکر ہے وہ رہی ہے جو اللّہ نے سبھی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی غلبہ غلبے کا یہ معنی کہ مسلمانوں پر کافر ایسے غالب ہو جائے کہ ان کے دین کو ختم کر دے ان کے دینی مراکز کو ختم کر دے پوری دنیا سے اور مسلمانوں کا نام نشان مٹ جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی اللہ نے اس کو قبول کیا ہے اس دعا کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کچل نہیں سکتے ختم نہیں کر سکتے ہاں منافقین کی وجہ سے یہ ایمان والوں پر کبھی کبھی غالب آتے ہیں عارضی طور پر ان میں بنیادی سبب کیا ہوتے ہیں منافقین اور مسلمانوں کا آپس میں اختلاف آپس میں جھگڑے آپس میں ایک دوسرے کے تانگے پکل کے کھینچنا کی وجہ سے مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں, ہیں فریب دینے والا ہے یعنی یہ تو اللہ کو دھوکا دیتا ہے ان کی تو یہ کوشش ہے لیکن اللہ رب العالمین ان کو فریب دھوکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا خدا کرنا جیسے کہ پہلے بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یس تحج ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یہ اللہ کی صفتے اللہ جیسے چاہتا ہے وہ ادھر قام واتے جب وہ کڑے ہوتے ہیں نماز کو قام و قسانا تو کڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ یہ نفاق کی علامت ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ آزان سننے کے بعد سستی نہ کرے فوری طور پر اپنی نماز کی تیاری کرے اور نماز میں شریک ہو بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آزان سے پہلے بندہ وضو کرے اور نفلی عبادت کے لیے اول میں حاضر ہو یہ طریقہ صحابہ میں تھا کہ وہ آزان سے پہلے مسجدوں میں پہنچتے تھے جمعہ کا تو ہی ہے اپنی جگہ باقی نمازوں کے لیے یہاں یہ بات ثابت ہو رہی کہ سستی نماز میں دکھانا یہ منافقین کی صفت ہے اور خاص طور پر فجر اور عشاء کے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے باری ہیں منافقین پر فجر اور عشا کے نماز لوا بن اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس میں اجر کتنا ہے تو اگرچہ پاؤں کے بل نہ آ سکتے تو سر ان کے بل یہ آتے ہیں اپنے معذوری کے ساتھ بھی یہ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہبو کی صورت میں لیکن ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے کیونکہ منافق ہے دل میں ایمان نہیں ہے فرمایور دکھلاتے ہیں لوگوں کو مانا یہ عبادت اگر کرتے بھی ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ولاس کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر کم مانا یہ کہ عبادت کے اندر بہت کم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرنا ہے فقط مذہب زبین اب نزال ایک متردد ہے درمیان اس کے مانا کافروں کے مسلمانوں کے درمیان میں متردد ہے یہ لا ہا اولا نہ ان کے ساتھ ولا نہ ان کے ساتھ نہ ان ایمان والوں کے ساتھ اور نہ ان کافروں کے ساتھ وَمَن اللَّهُ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ نہیں پائیں گے اب ان کے لیے کوئی راستہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضلع بیان کی ہے ضلعت جیسے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت جو بیان کی ہے یہ اس بکری کے ساتھ بیان کی ہے کہ جس کو بکرے کی ضرورت ہو شہوت کے طور پر اور وہ دو ریوڑوں کے بیچ میں جا رہی ہو کبھی اس ریوڑ میں جا کے گھستی ہیں بکرا کو ڈونڈنے کے لیے گھستی ہیں اپنے خواہش کے بکرا ڈھونڈنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان منافقین کی مثال اس خواہش پرس بکری کے ہیں جس کو اپنے نفس کی ضرورت ہے تو کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں معنی یہ کبھی مسلمانوں کے اندر گھس جاتے ہیں اپنے خواہش کے لیے اپنے مال دولت بچانے یا مسلمانوں سے مال غنیمت وصول کرنے یا مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے مفادات حاصل کرنے کے لیے اگر آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر آپ کو مالدار لوگوں میں خاص کر حکمرانوں میں یہ طبقہ ملے گا کہ وہ مسلمانوں میں رہتے ہیں باقاعدہ مسلمانوں کے سربراہ ہو جاتے ہیں صدر بھی بن جاتے ہیں وزیراعظم بھی بن جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے مفادات مکمل ہو گئے پھر دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں سے خطرہ ہے ان سے کہیں لاٹھی ہمارے سر پہ نہ آئے فوراً وہ یہودیوں کے صفوں میں چلے جاتے ہیں برطانیہ میں وہ اپنے لیے بلڈنگیں لے لیتے ہیں فرانس میں لے لیتے ہیں امریکہ میں لے لیتے ہیں مسلمانوں سے بہت دور جا کے رہتے ہیں پھر تو یہ کیوں فرمائے ان کی مثال اس بکری کی ہے جو اپنے خواہش کے طور پر یہ کام کر رہی ہے یہ بھی خواہش پرس بکری کی طرح ہے کبھی مسلمانوں کے سفوں میں اور کبھی کافروں کے سبوں میں یہ کام ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے تم کسی کو مددگار نہیں پاؤ گی کہ وہ ہدایت کا رستہ ان کو دے دے ہدایت کا رستہ وہ نہیں پا سکیں گے وہ تباہ ہو چکے ہیں ان کے لیے تباہی کے اسباب ہے یہ ایمان لا تتخذوا وال القافرینا نہ پکڑو تم کافروں کو دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے ماں سیوا اتوری دونوں کیا تم چاہتے ہو انت جاللہ کہ تم ثابت کرو بنا لو اللہ کے لیے الیکم اپنے اوپر سلطان مبینہ اپنے خلاف ظاہر دلیل یہ کیسا بہترین انداز ہے اللہ کا اپنے بندوں سے کہ اے ایمان والو کافروں کو دوست نہیں بناؤ ایمانوڑوں کو چھوڑ کر ان سے متجاوزین ہو کر آگے بڑھ کر اس لیے کہ جس نے بھی کافروں کو دوست بنایا تو اس شخص نے اپنے اوپر اللہ تعالی کو دلیل مہیا کر دیا کہ اب میں سزا کا قابل ہوں اب مجھے پکڑ لے اب مجھے جانب میں ڈال دے میں اس قابل ہوں کہ مجھے کافروں کے سب نشمار کیا جائے میں اس قابل ہوں کہ اللہ کابروں کے ساتھ مجھے جانب میں ڈال دے تو گویا اس شخص نے اللہ کو اپنے خلاف دلیل مہیا کر دی تو اس لیے فرمایا کہ دونان تجالو للہ علیکم سلطان سلطانہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لیے اپنے اوپر حجت واضح ایسے واضح دلیل حجت جس میں کوئی شخص بنا نہ ہو اور چاہے اس بات میں اس آیات میں ہمارے لیے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ کافروں کو دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس بالکل واضح اجت ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ منافق ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ہیں کافروں سے زیادہ مزر ہیں اس لیے کہ کافر مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے جب تک منافقین کو وہ مسلمانوں کے صفوں میں پیدا نہ کر لے ان منافقین یقینا من نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے آگ کے درجات میں سے ایک درجہ وہ اسفل درجہ ہے در کے اسفل فرمایا ولندا جدل ہوں نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا جہنم کے نام پرانی کریم میں آئے ہیں سات نام کہیں اللہ تعالی نے جہنم فرمایا جہنم کہیں فرمائے لزوا لزواضوا لزوا کے ساتھ کہیں فرمایا خوتما کہیں فرمایا شاعر تو کہیں فرمایا سقر ما دا کا ماسا تو کہیں ہا کے ساتھ جہیم فرمائے جہیم اور کہیں اللہ رب العالمین نے اس کو ہاویہ کہا مادرا کا ماویہ نارون ہاویہ اللہ رب العالمین نے یہ سات نام قرآن میں ذکر کیا ہے یہ سات طبقات ہے تو اس میں سے ایک طبقہ جہنم جس کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے اس طبقے میں ہوں گے جو سب سے نیچے ہیں کون منافقین نفاق کی وجہ سے ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ظالم بدبخت ہر وقت نیچے رہنے والے ہیں نا نیچے اگر مسلمانوں میں رہتے ہیں تو تب بھی نیچے رہتے ہیں سفے اول میں نہیں جائیں گے نہ نمازوں میں سفے اول میں جائیں گے نہ جہاد میں جائیں گے اگر کفار میں رہتے ہیں دنیا میں تو تب بھی نیچے رہتے ہیں سف اول کے کافر نہیں بنتے کیوں کیونکہ ان کے غلبے کو دیکھتے وہ غالب ہو گئے تو یہ بھی پیچھے پیچھے جائیں گے گویا نیچے رہنے والے ہیں یہاں نیچے رہیں تو اللہ نے جانب میں بھی درک الاسفل من النار نیچے ڈال دیا اس طبقے میں ڈالا اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منافقین کا جو عمل ہے یہ اکثر مخفی رہتا ہے مخفی عمل چھپا ہوا ہوتا ہے تو نیچی طبقہ بھی جانم کا چھپا ہوا طبقہ ہے اس چھپے ہوئے طبقے میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالا ہے اللہ بو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ اسلح اور اصلاح کر لی وہاں تسم اور مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے اللہ کے دین کو وہ اخلاس اور خالص کیا انہوں نے اپنے دین کو لللہ اللہ کی فولہ کے معلوم مینینا ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے بسو فیوت اللہ عظیمہ اور قریب دے گا اللہ تعالی ایمان والوں کو بہت بڑا اجر ابھی سیاحت میں توبے کی ترغیب منافقین کو اللہ تعالی توبے کی ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو اصلاح اپنا کر لو اور ایمان کے طرف آؤ تمہارے بہت فائدہ ہے اس میں ایمان تمہارے تمالی بہت مفید ہے اس سے کہ تم درمیان میں رہو کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کی پیچھے آؤ توبہ کرو اصلاح کرو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو ایمان والوں کے ساتھ اول میں مل جاؤ اللہ ایمان والوں کو اجر دے گنا وہ سوف اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ مومنین کو اجر دینے والا ہے تو وہ کون سا حاضر ہے فرما اجرنا زیما بہت بڑا حضر دنیا کے پیسوں کے لالچ میں دنیا کی چیزوں کے لالچ میں یہود نسارا کے لالچ میں جس طرح آج ہے نا ہمارے حکمران ڈالروں کے لالچ میں مسلمانوں پر گولے برساتے ہیں بارود برساتے ہیں یہ ڈالر کی پجاری اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ خالص ہو جاؤ مخلص ہو جاؤ دنیا کے ڈالر تمہیں ملیں گے کچھ بھی نہیں ہے اللہ ایمان والوں کو جو خالص اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں وہ جہاں بھی لڑتے ہیں کافروں کے ساتھ یہود نسارہ کے ساتھ فرمایا ہم ان کو اجر عظیم دیں گے تو آؤ اس عجر عظیم میں اپنے آپ کو شامل کرو بجائے اس لیے کہ تم دنیا کے لالچ کے لیے کبھی <coughs> مسلمانوں کے سبھوں میں گستے ہو کبھی کافروں کے سبوں میں آؤ خالص مسلمان ہو جاؤ ماں بال اللہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر شکر تم وامن تم اگر تم شکر کرو ایمان لے آؤ وہ اللہ شاہ علیما ہے اللہ تعالی قدردان خود جاننے والا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے اللہ تعالی عذاب اس طرح نہیں دیتا ہے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو سزا دیتے ہو کیوں تمہارا تو کوئی نفسی خواہش ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو عذاب دے کر اس سے انتقام لینا مقصود ہے دل کے براس نکالنا مقصود ہے آنے والا غصہ نکالنا مقصود ہے تو اللہ رب العالمین اس قسم کی چیزوں کا اظہار نہیں کرتے بندوں پر کہ گویا وہ جس طرح تم ایک دوسرے کو سزا دیتے ہو اس سزا میں تمہاری اپنے خواہش کی تکمیل ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر اس سے کچھ لطف اندوز نہیں ہوتا ہے وہ تو تمہیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم دین والوں کے ساتھ ہو جاؤ مخلص ہو جاؤ میرے اجر کو اپناؤ لہذا اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دینے کا شوق نہیں رکھتا ہے ماں یا فال اللہ بازا کم ان شکر تم و تم نہیں چاہتے اللہ تعالی اگر تم شکر کرو گے ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا نہیں اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ مگر وہ جو ظلم کیا گیا ہو اللہ اللہ سننے والا جاننے والا ان تبدو اگر تم ظاہر کرو خیر بلائی کو او تفو یا چپاؤ اس کو او اوتافو یا تم درگزر کرو برائی سے نافون قدیرہ ہے اللہ تعالی معاف کرنے والا بڑا قدردان یا بڑے قدرت والا اس کی قدرت کے اندر بڑا وسعت پہلے ہم منافقین کے حالات کو پڑھ چکے ہیں منافقین کے حالات پڑھنے کے بعد چونکہ ہر اعتبار سے وہ ظالم ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں ان کے زیادتیوں سے لوگ تنگ آتے ہیں یہود نسارہ کے زیادتیوں سے لوگ تنگ آتے ہیں تو اسلام نے اظہار خیال کی اجازت دے دی کہ اگر کسی کی زبان پر جس پر ظلم کیا گیا ہو اس ظالم کے خلاف جملے آ جائے وہ اپنے مظلومیت کا اظہار کر دے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالی چونکہ اپنے بندوں کے نفسیات کو جانتا ہے کہ ان کو ہر صورت میں اگر دبایا جائے تو اس کے دل میں جو جوش کا لاوا پکتا ہے وہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو فرمایا اگر مظلوم کے زبان پر کوئی بد دع کے کلمات آ جائے کچھ لانت کے جملے اس سے نکل جاتے ہیں منہ سے کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اوقات میں اس کی ممانعت کی ہے تو شریعت نے اللہ تعالیٰ نے اس میں ترمیم کی اسانی کر دی کہ مظلوم کی صورت میں ایسے جملے اگر زبان پر آ جائے تو اللہ اس کی اجازت دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان تمام معاملات کو اللہ پر چھوڑو کیوں وہ کام اللہ سمیان علیما وہ خود سننے جاننے والا ہے اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر مظلوم کو اجازت دیا گیا ہے اگر یہ حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے حد سے تجاوز بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اچھائی کے کام اگر تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا تم جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے اس سے تم آفت درگزر کر لو لوتا فو سو فہند اللہ کا نافون قدیرہ اللہ آفا کرنے والا معاف کرنے والا ہے مانا اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور اگر تم اپنے مظلومیت پر خاموش ہو جاؤ تو اللہ قدیر ہے ہر لحاظ سے وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ رب العالمین تمہارے بتائے بغیر ان کو پکڑ لے اور ان کو سزا دے ان لذینہ بے شک بولو گیا خرونا جو کفر کرتے ہیں بلائے ہی اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ وہی راؤ چاہتے ہیں ان کے تفریق کرے جدائی ڈالے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں باز کے ساتھ کفر کرتے ہیں باز کے ساتھ وہی اور وہ چاہتے ہیں سبرا اس کے درمیان میں راستہ مانا یہ ایک تو اس میں اہل کتاب کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان کا اظہار کریں اور بعض کا انکار کریں یہ نسارہ نے کیا یہودیوں نے کیا تو اس کے اللہ اجازت نہیں دیتا ہے اور یہ بھی ایمان کامل نہیں ہے ایمان ناقص ہے کیونکہ جو بھی امتی اپنے نبی کے اطاعت کا اقرار کرے گا تو لا لامہ وہ نبی ضرور اپنے بعد میں آنے والی نبی کی اتحاد کا حکم دے گا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بھی نبی کے ماننے والے کہتے ہیں ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں تو اس نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو میرے بعد نبی آنے والا ہے اس کے تعلیم کو ماننا پڑے گا تو یہ جو اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ہم اپنے انبیاء کو مانتے ہیں اپنی کتابوں کو مانتے ہیں غیر کو نہیں مانتے قلام نے اس کا رج کیا ہے یہ ایمان تو نہیں ہے یہ تو ناقص بات ہے یہاں تفریق کا ذکر کیا اچھا یہاں یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں اہل کتاب میں یا مسلمانوں میں وہ اللہ اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان والے فرق تو کرتے ایک اعتبار سے فرق لازمی ہے نا ایک ہے اللہ کے رسولوں کے ذات میں فرق تو ذات میں تو فرق واضح ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اور رسول مخلوق ہے تو یہاں فرق نہ کرنا کیا معنی ہے یعنی جو لوگ فرق کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو فرق نہیں کرنا چاہیے وہ فرق نہ کرنا اطاعت کے اعتبار سے ہے کہ رسول میں اور اللہ میں اطاعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ معیت اور رسول فقدات ولہ ہے اور پھر کسی بھی رسول کے دوسرے رسول کے مقابل میں فرق کرنا یہ درست نہیں ہے اتاعت کے اعتبار سے تمام رسولوں پر ایمان کا اظہار کرنا ہے اور عمل آخری رسول کے اتباع کے اوپر کرنا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں اس کی وضاحت کی فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کا کیا رزلٹ ہے علاح کہ ملک فرونا یہ لوگ یقینی کافر ہیں اصلی کافر ہے وہ آدنہ اور ہم نے تیار کیے لافری نا زابم کافروں کے لیے عذاب رسوا کن اس آیات کے تحت بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات منکرین حدیث پر کفر کے فتو کے لیے کافی ہے کہ جو رسول اور اللہ میں فرق کرتا ہے اللہ فرماتا فرماتے علاد کافرون حق کا یہ حقیقی کافر ہے کیونکہ اللہ اور رسول میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے اطاعت کا حکم دیا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے بات کو مانتے ہیں رسول کے بات نہیں مانتے تو اس نے فرق کیا نا فرق کیا تو اللہ فرما کافر ہے والذین وہ لوگ جو لائے فرماتی کا پھر اور اس کے رسولوں کے ساتھ یوفر نہیں انہوں نے تفریق کی ہے بینا حد ان درمیان میں درمیان ان میں سے کسی کے یہ لوگ من قریب دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ حضرت وکان اللہ ہو رہے اللہ تعالیٰ غفور رحیمام بڑا بخشنے والا نہایت میں ربان یہاں اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے ایمان والوں کے صفت بیان کی ایمان والے وہ ہیں لم یو فر کو بیند ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے کسی بھی نبی کا حکم ہو اللہ کا حکم ہے نبی کا حکم ہے نبیوں میں سے جس کا بھی حکم ہے تو اس میں فرق نہیں کرتے بلکہ اس حکم کو دونوں اعتبار سے بجا لاتے ہیں یہ فرمان نبوی ہے یا یہ فرمانے الہی ہے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ کئی صحابہ کے یہ اقوال آپ کو ملیں گے بخاری میں مسلم میں اور کتابوں میں خاص کر ابو حریرہ کے روایات میں زیادہ ملتے ہیں کہ وہ جب کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو حدیث پڑھ کر سناتے ہیں اور حدیث پڑھ کر سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اکرو انش تم اگر تم چاہو تو قرآن کی فلاں آیات پڑھو پہلے حدیث پڑھتے ہیں دلیل میں اور پھر کہتے ہیں اک رو انش اگر تم چاہو تو فلاں آیات قرآن میں پڑھو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پہلے قرآن ہے تو پھر حدیث ہے جس طرح لوگوں نے اصول بنایا نا پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے ایسے کوئی رسول صحابہ نہیں پیش کرتے وہ کہتے ہیں حدیث پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور پھر کہتے ہیں جیسے مسلم کی روایت میں اس صورت کے عنوان میں آپ پڑھیں گے کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات کو بیان کیا اللہ کے کی نبی کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے اور وہ اللہ کی کتاب پر فیصلے کریں گے اور اس کے بعد کیا فرمایا اک رہو انش اگر تم چاہو تو پڑھو وہ آیات اما قتل وما سلکو ہو یقینا اور اس کے بعد وہ ام من من قبل علیہ شہیدہ کہ نہیں ہے کوئی اہلی کتاب میں سے مگر وہ ایمان لائیں گے عیسا علیہ السلام کے موت سے پہلے عیسا علیہ السلام ابھی زندہ وہ دنیا میں آئیں گے اس وقت جو بھی یہودی حدیث آئی ہوگا وہ مان جائیں گے تو ابو رضا نے پہلے حدیث پڑھی اور پھر قرآن کریم کی آیات بطور استدلال کہ قرآن میں بھی یہ بات کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی کے بات کو وہی سمجھتے اور مانتے تھے تو دونوں کو وہی ولم یو اللہ فرماتے ماتے ہیں سو اجورہم اللہ ان قریب ان کو ان کا آجر دے گا وہ اللہ غفور الرحیمہ ہے اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم اس میں ایک تو توبے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو وہ معاف کرتا ہے وہ رحیم ہے اور دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ اگر ان ایمان والوں سے اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کا جو مہربان ہے ان کا جو رب ہے وہ ان کے اوپر اپنے غفور اور رحیم ہونے کے اعتبار سے درگزر کر لے گا اکبر کہا تھا اللہ, اللہ تعالیٰ سامنے لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے سمت پھر پکڑا انہوں نے بچڑے کو عبادت ہم نے ہم نے معاف کر دیا ان کو اس کے بعد بھی وہ آتے سلطانہ مسالیہ السلام کو واضح غلبہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور نبی الصلاۃ السلام سے مختلف سوالات ہوئے ہیں ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ کی کتاب کو مان لیں گے لیکن کیسے جب اکٹھا آ جائے اسمان سے اکٹھا قرآن لے آؤ ہمارے سامنے پیش کرو یہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں یہ آیات نازل ہو گئی یہ صورت نازل ہو گئی نہیں ایک کٹا قرآن پیش کرو تب ہم مانیں گے فُعَادَكَ اس کو ہم توڑا توڑ اتارتے ہیں یہ ہمارا کام اور اس کی وجہ یہ ہے وَلَا نہیں آتے آپ کے پاس یہ کوئی بات لے کر مگر ہم ان کے جواب کو اچھے وضاحت سے اتار دیتے یہ ہم نے اس اعتبار سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامل کتاب کے دعویٰ کرتے ہیں یہ دعویٰ ان کا یہ سوال ان کا کوئی مشکل سوال نہیں ہے انہوں نے تھی اس سے بڑھ کر مشکل سوالات کیے تھے مشلاۃ السلام پر اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو اللہ دکھاؤ سامنے اللہ آئے اور سامنے ہو کر ہمیں کہے کہ موسا میرا نبی ہے اقرار لینے کے بعد بخل نے کہا خل الباب داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن سجدن سجدن کرتے ہوئے وَقُلْنَا نے لهم ان سے لوگوں نے تسلیم کیا ہفتے کے تعظیم ہم کریں گے اب اس میں شکار کرتے مضبوط اللہ تعالیٰ ان کے ان عہدوں کے توڑنے کا ذکر ان کے پچھلوں کو پیش کرتا ہے کیونکہ یہ کام تو ان کے بڑوں نے کیا تھا لیکن یہ جو چھوٹے آئے ان کے نسلیں وہ اپنے بڑوں کے بہت بڑے بڑے دعوے بیان کرتے تھے کہ دیکھو جی ہمارے بڑے ایسے گزرے ہیں ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا اور ایسا کیا ہے ان بزرگوں کے ہم ہم نشین بن گئے ہیں ان کی بجے چلنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ ان کے مختلف عقائد اور نظریات تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں کا عقیدہ نظریہ اور کفری وہ بیان کیا کہ دیکھو یہ انہوں نے کیا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اطمینان اور اس میں آنے والے مسلمانوں اتمنان, تسلیح, کے لیے اطمینان تسلی یہود نسارہ کے قباہتے کہ کہیں تم ان لوگوں پر یقین مت کرنا ان کے ذلت اور رسوائی اللہ کی کتاب سے پڑھ کر دیکھو یہ بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ان کو جو حکم دیا تھا انہوں نے اس سے روگردانی کی سبب ان کے وعدے بےآیات اللہ, اللہ تعالیٰ کے حصوں کے ساتھ اور بسبب ان کے قتل کرنے نبیوں کے بغیر مقن بے قصور ناجائز و اور بہ سبب ان کے اس کہنے کہ قلوبنا غلف ہمارے دل پردوں میں ہیں بل تبا اللہ علیہم بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالی نے ان دلوں پر بے کفرہم ان کے کفر کے فلا انہوں نے الا قلیلا فس ویم ایمیلات مگر تھوڑے وبکفرہم اور بسبب ان کے کفر کے و اور بسبب ان کے اس کہنے کہ الا مریم بہتان عظیمہ مریم پر بہت بڑا بہتان وقولهم اور بسبب ان کی اس قول کے قتلنا ہم نے قتل کیا ہے مزہ کرنے والے مریم کو رسول اللہ, جو اللہ, کی رسول ہے اللہ فرماتے وما قتل قتل کیا نہ اس کو سلی چڑھایا وہ لاچن شب بالحم لیکن شبہ ڈال دیا گیا ہے ان کو وإن اختلفی ہیں جنہوں اختلاف کیا اس کے بارے میں, لفی شک منہو شک میں ہے ان کے بارے میں مگر وہ گمان وما قتلوه یقینا اور نہیں اس کو قتل کیا ہے یقیناً اللہ رب فرماتے ہیں یہ ان کے قباعث ہے یہ ان کے خباست یہ خباست یہ خباست ان کے بڑوں کے یہ خباستیں گزری ہے ان کے ان خباستوں کے وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی ہے اور ان کے بڑے وہ تو لانت کے حقدار گزرے ہیں یہ اب دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں اور ہمارے بارے میں تو نجات کے احکامات جاری ہوئے ہم تو مستقل جنتی ہیں ہاں چند دنوں کے لیے ہمارے بڑوں کے قصور کی وجہ سے ہم جانب میں چلے جائیں گے ائیا ماد لیکن پھر ہم پلٹ کر آئیں گے جنت میں اللہ فرماتے ہیں نہیں ان کے تو بہت سارے خباستیں ہیں بڑوں کے اور یہ ان بڑوں کے قدم پر چلنے والے ہیں ہوتے نا یہ مقلط یہ مقلد مغلط گمراہ ہوں گے تو مغلد بھی صاحب کسی گمراہی میں جا رہا ہے عبداللہ بن مسود کا وہ قبر ہم نے سنایا تھا آپ کو اگر ان کفرا کفرا وہ آمنا آمنا یہاں پر فرمایا کہ ان کی ان خباستوں کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کیا تھا یہاں عیسا علیہ السلاۃ السلام کے حوالے سے اللہ تعالی نے ان یہودیوں کا اور نسارا کا دونوں کا قیدے کا رت کیا ہے ایک تو یہ کہ نسارا نے ان کو الہ بنایا تو یہودیوں نے کہا ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے مقتول جو ہوتے وہ الا نہیں ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے ان پر الزام لگایا تھا عیسا علیہ السلام اسلام پر یہودیوں نے کہ ولد الزنا ہے نعوذ باللہ اس کے ماں نے جناح کیا ہے مریم نے اور عیسا علیہ السلام کو جنا ہے یہ الزام یہودیوں نے لگایا تھا تو نسارا نے ان کو الہ بنا لیا اس کو کہتے افراد اور تفرید اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا کہا امتن و سطن یہ امت اعتدال والا امت ہے نہ کسی کو درجے سے بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے بلکہ جو اس کا درجہ ہے اسی کو رکھتا ہے تو اس امت نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ رسول کا اور اللہ کے نبی کا اس کو روح اللہ کہا اور اس کو ایک اللہ کے طرف سے ایک نایاب خلقت جو کہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائے وہ لنجو آناس تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دلیل پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدائش میں یہ حکمت ہے بغیر باپ کا اولاد پیدا کرنا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کو ذکر کیا جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ ان لوگوں نے عیسا علیہ السلام کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد ایک روایت کے مطابق دس افراد ایک کے مطابق افراد جب اس کمرے میں گیر دیے اور اس کو قتل کرنے کے درپیٹ ہے اللہ رب العالمین نے وہی کے ذریعے سے اس کو بتایا کہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا انتخاب کریں اس کو جنت کی بشارت دے اس کا شکل صورت تیرے شکل صورت میں ہو جائے گا اور پھر اس کی شہادت ہوگی تجھے میں زندہ اٹھاؤں گا ان لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہے تاکہ ایک طرف یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام شہید ہو گئے دوسر طرف یہ عقیدہ رکھے کہ وہ زندہ ہے کیوں؟ ایک روایت کے مطابق جس آدمی کی شکل صورت اللہ نے کا بنایا تو صرف چہرے تک نیچے کا وجود بالکل مکمل جس کو قتل کیا ہے شکل صورت تو اسا علیہ السلام کا ہے لیکن ہاتھ پاؤں باقی وجود جو ہے, وہ اس کا نہیں ہے تو لہٰذا یہ وہ ہے یا نہیں ہے اس شک میں پڑے رہے پھر اسے کو اٹھا کر سلی پر چڑھایا جس کو پانسی دیتے سلی پر چڑھا کر جس طرح آج لوگ سلیب کی نشان اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں یہ اسی نشان میں سے جو انہوں نے اپنا شعار بنا دیا تو اللہ رب فرما دے یہ ہر دو صورتوں میں سے یہودیوں کو بھی اور نسوارا کو بھی ایک شبہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو شبہ میں ڈال دیا وہ اس کے قتل کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں و ماں قتلوا سلبو نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ سلی چڑھایا ہے تو پھر کیا ہوا ہے وہ قادیانی کہتے ہیں نا کہ وما سلب قتل سلبو ہو نہیں اپنے تبعی موت مر گیا ہے نہ اس کو قتل کیا ہے نہ سلی پر چڑھا ہے اپنے تبعی موت مر گیا حالانکہ یہ بالکل بکواس کرتے ہیں بہمان اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ قتلو بھی نہیں ہے سلبو بھی نہیں ہے بلکہ برفا بر اللہ علیہ ہے اللہ نے قتل کیا اس کو یقینی طور پر برفا بر اللہ علیہ بلکہ اٹھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف وہ کان اللہ عزیزی ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہاں اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے نبی کو زندہ اٹھا رہے فرمایا عزیزہ کیوں نہیں کر سکتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین اپنے نبی کو زندہ رکھتے ہوئے اس کا دفاع نہیں کر سکتا ہے کافروں سے فرمایا کیوں نہیں لیکن حکیمہ اس کے اندر اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں پر بھی پریشانیاں لاتا ہے اس کو حاکمانہ طور پر اللہ نے اٹھایا آسمان کے طرف اور اس بات کو اسی طرح رکھنے میں اللہ کی حکمت تھی فرمایا و ام امن اہل کتابیں نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر ایمان لائے گا بھی اس پر کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر جب عیسا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دنیا میں عیسائی یا یہودی جو بھی اس وقت موجود ہوگا تو قبل موتی ہی اس کے موت سے پہلے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے کہ یہ جو ہمارا خدا نظریا تھا یہ بات تھا یہاں علما کہ جو قبل ہے ایک قول یہ کہ جو بھی عیسائی یہودی مرتا ہے کتاب والے وہ اپنے موت سے پہلے اس عقیدے کا اظہار کر لیں گے جان لیں گے کہ میں نے جو عقیدہ تھا غلط تھا اس لیے کہ عیسا علیہ السلام زندہ ہے لیکن اس قول کو بعض علماء نے مرجو کہا ہے بہتر اس کو قرار دیا ہے کہ جب اس علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت جو بھی عیسائی یہودی ہوگا وہ مان جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ تھا کہ وہ شہید کیے گئے ہیں سلی پر چڑھائے گئے وہ غلط ہے بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ آ گئے ہیں اس پر ایمان لے آئیں گے شہید قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے تو نہادب ظلم کے ان لوگوں کے ہوئے ہیں حرم نم نے حرام کیے ہم نے حرام کر دیے علیہم ان پر تو یہ بات ان پانچ چیزیں جو ہلال کیے گئے تھے ان کے لیے و ب صدم اور بسب ان کے روکنے کے انصبی کتھی رام بہت سارے لوگوں کو اللہ کے رستے سے ان کے سود دینے کے عَنْهُ یقیناً وہ رکے گئے تھے اس سود دینے سے و النَّاسِ اور لوگوں کے مالوں کو کانا بلبا تلے ناجائز و ناحق طریقے سے یقیناً تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے منهم ان میں سے علیم دردناک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اسباب ہے ان سببوں کے وجہ سے ہم نے ان کو ذلیل کیا ان کو رسوا کیا ان پر بادی چیزیں حرام کر دیے جیسے کہ اس کا ذکر آگے آئے گا اور آل عمران اور اس طریقے سے اس عنوان میں ہم نے پڑھ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاکہ تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کر دے جو تمہارے اوپر حرام کیے گئے ہیں اس مقصد کو میں لے کر آیا ہوں فرما ان تمام سببوں کی وجہ سے اللہ تعالی کے لعنت کے یہ لوگ مستحق بن گئے اور اللہ کا ان پر پٹکار آیا اس لیے کہ یہ ہمیشہ نبیوں کے دشمن رہے ہم ہمیشہ انبیاء کے دشمنی ان کا کام رہا ان کے ساتھ ان کی لڑائی اور اس دشمنی پر قائم رہے دائم رہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو رسوا کیا ہمیشہ سے فرمایا ایسا ہوا ہے اور ان کو ظلموں کو تفصیل سے یہاں بیان کیا یہ ان کے ظلم ہے فرمایا جن سکون فلاحل العلم نہ اب یہاں اس کہ ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کا تذکرہ لاکنگ لیکن جو پکے ہیں بے معاون ضلع اور ایمان لاتے ہیں وہ مومن لوگ جو علم سے مومن ہے ولم اور مومن یؤمنون ایمان لاتے ہیں وہ بے معن ضلع قبل جو نازل کیا گیا ہے آپ کے طرف اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے والمقیمین اور قائم کرتے وہ نماز قائم کرنے والے ہیں وہ نمازوں کے ولمو تو اور ادا کرنے والے ہیں زکات کے والمؤمنون ایمان رکھنے والے ہیں الاخر اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ قرآن کا سن و تم یہ لوگ قریب دیں گے ہم ان کو اجر و نازیما اجر بہت بڑا یہ وہ لوگ مستثنی جو ان اہلی کتاب میں سے کہ جنہوں نے پہلے سے ایمان لایا اپنے کتابوں پر تو وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ کسی بھی دور میں ہو آج بھی جو لوگ کسی فرقے میں ہوتے ہیں اور اس فرقے میں چاہے ان کا بہت بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو لیکن جب وہ اپنے فکر اور اپنے منہج میں مخلص ہوتے ہیں کہ بھائی جس طریقے پر میں جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یہ ہمارا مذہب یہ جماعت یہ گروہ یہ صحیح ہے جب بھی ان کو معلوم ہو جائے کہ اس میں غلطی ہے قرآن میں حدیث میں ہم یہاں منہج میں غلطی کر چکے ہیں تو وہ اپنے اخلاص کی وجہ سے فوراً حرایت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہودیوں میں بھی وہ لوگ جو اپنے ایمان کی بنیاد پر راسک العلم اور چلنے والے تھے ان میں سے جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے حقائق سامنے آئے انہوں نے فوراً قبول کر لیا یہ تو ایک حقیقت ہے اسے کیا انکار کرنا ہے اس سے تو انکار کرنا قفر ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے راسک العلم لوگ وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی اور سابقہ کتابوں پر بھی احادیث پر بھی اور نماز کی پابندی زکوٰۃ کے ادائیگی اللہ اور قیامت پر ایمان یہ ان کا بنیادی ایمانیات کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے لیے اجر عظیم کا تذکرہ اِنَّا ہم نے, وحی ہم نے, وحی اس ہم نے وحی ابراہیم اسماعیل و, و, و یافاق اب ان میں ان نبیوں کا تذکرہ کیا جن کی طرف یہ لوگ اپنے آپ کو منسوخ کر رہے تھے ہم نے ان کی طرف وہی کی اور ان کے اولادوں کے کی اولادوں کی طرف وہی کی پھر ان میں فرمایا ان کا تذکرہ یہ بھی دیکھو تمہارے بڑے گزرے ہیں یہ وہی کہ روشنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان تسلی ان نہ کما نہ یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں یہ تو بہت پرانا قدیم مسئلہ ہے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ رجل ہے رجل پر کیسے وہی اترتی ہے اللہ فرماتا ہے رجل پر تو ہم نے وہی اتاری ہے پہلے دیکھو اپنے تاریخ یہ جو تمہارے بزرگان دین گزرے ہیں جس کی طرف تم اپنے نسبتیں کرتے ہو تو یہ تو سب رجال تھے ان کے طرف ہم نے وہی کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے بڑے دعوے ہیں کہ ہم تو ابراہیمی دین پر ہے تو وہ بھی تو اللہ کے وہیں پابند تھے رسول اور کئی رسول کیے ہم نے علیکہ ان کی واقعات منقبل اور کئی رسول لم نقص نئی بیان کیا ہم نے ان کے واقعات آپ پر یہاں آپ دیکھ لیں ان لوگوں کی دلیل جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماکانق مَا جانتے تھے اللہ فرماتے ہیں جن رسولوں کا میں نے ان کو بتایا ان کو معلوم ہے جن رسولوں کا میں نے نہیں بتایا ان کو معلوم ہی نہیں ہے مکان او مقن کا علم کہاں سے آ جو ہم نے نہیں بیان کیا ہے وہ میرے نبی کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ ماکان عماقن کا علم کی ان کے پاس نہیں ہے قرآن کے نص سے ثابت ہے تکلیمہ <تَقْلِيمًا> کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا مصالح سلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا یہ اس کے خاص اعزاز کا ذکر کیا فرما یہ بھی تو ان نبیوں میں سے ہیں